پیٹ کے کونے اوپر ہو بند ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من سلوله من سيئات عمالنا من يعد الله فلا موضل له من يرضله فلا عزي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعض فأوذ بالله من الشيطان غزير اسم الله الرحمن الرحيم الذين يمكنناهم في الأرض يطام الصلاة والزكاة عمروب المعروف بنا ہوں محترم بھائی اور دوستو یہ آئے میں نے پڑھ لی جن کے بارے دن میں کہتاب کیا گیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ علم کو تمکن خلاف اپنی زمین میں اقتدار دے تو یہ نئے کاموں کو غم کرتے ہیں بری باتوں سے روکتے ہیں نئے کاموں کو حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں تو ہمیشہ کر یہ انسان کا جذبہ رہا ہے کہ سارے وسائل پر قابض ہو جائے ساری چیزوں پر چھا جائے آدمی کا اپنی ذات کے لیے پھر اپنے خاندان کے لیے پھر اپنے قوم قبیلے کے لیے پھر اپنے علاقے ملک کے لیے جذبات ہوتے ہیں اور اس جذبے پر یاد آدمی چل رہا ہے لہذا یہ تو اس کے اس کے نفتیاتی جذبہ ہوا ہے اسے ایک نفتیاتی ضرورت ہوئی کہ اکٹھا ہونا ایک سے دو دو سے گروہ گروہ سے قوم قوم سے ملک بننا اور دوسرے کا مقابلہ میں کرنا پھر شاہ جانا وسائل کو قبضہ کرنا وسائل کو لینا یہ اس کی نفسیات ہے اللہ تبارت عالم نے اس کو پیدا کیا اور کیا کہ یہ اللہ رضا والی زندگی کی گزارے ہم مہمان والی زندگی گزارے سولاشتی والی سر میں خرق والی ہمدردی والی خیر خائی والی اللہ تبارک عالم ایک تعالیٰ تعالیٰ انسان کیسے پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا فرشتوں کے اندر یہ بات نہیں تھی ہر ایک فرشتہ اپنی ذات میں انڈیپینڈنٹ ہے اور وہ دوسرے فرشتے کی مدد کی نہ اپنی روزی کے لیے نہ اپنی صحت کے لیے نہ اپنی پناہ کے لیے اس کو ضرورت نہیں ہے لایا سن اللہ خلون اللہ جو امر کیا ہوا ہے اس کا فرمانی نہیں کرتے اور جو کہا ہوا ہے اس کو کر دیں ہیں آٹومیٹک مخلوق ہے اور انڈیپینڈنٹ اینڈ آٹومیٹک بلاک جو ہے انڈیپینڈنٹ آٹومیٹک ایک تو دوسرے پر مدار نہیں ہے اور ایک جوش بعد کو کہیں بھی اس کو کر رہا ہے لاز دوسرے کی ہمدردی کی خرکھائی کی ضرورت نہیں انسان کو اللہ تبارک نے بنایا تھا کہ دارو مدار دوسرے پر ہو انڈیپینڈنٹ ہو اور اس کی ایک کی ضروریات اس سے کے ساتھ متعلق ہوں اس سے زندگی وجود میں آئی ہوئی ہے ہم میں سے ایک کی ضروریات سے گھر ساتھ متعلق اس ایسے ہی زندگی وجود میں آئی نظام موجود میں آئے ہوئے ہیں یہ بات نہ ہو کسی کو کسی کی ضرورت ہی نہ ہو اور وہ نظام جو ہے اس کا پورا دار مدار وسائل پر ہے لہذا وسائل کو حاصل کرنے کے لیے انسان انفرادی اور گروہی جدوجہد کرتا ہے تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے امبیال مسلاد اسلام کے ذریعے سے اس کے ذلبے کی تربیت فرمائی اور ممت مسلمہ کو کہ جو عدم اسما ہے لے کر آج تک اکمت مسلمہ محمد ہے ہمارے لیے خاص پیغام ہے کہ جب ہمیں غلبہ ہو جائے ہماری طاقت زیادہ ہو جائے ہمیں غلبہ ہو جائے دوسرے آدمی ہمارے قبضے میں آ جائیں تو پھر سارے وسائل پر قبضہ کرنا دوسروں کا خاتمہ کرنا ان کا کچھ خون کرنا یہ بات نہیں ہے بلکہ نیکی کو پھیلانا برائی کو مٹانا اور زمین پر جو ہے تو صلاح آشتی امن و امان خیر آفیت کے آلات پیدا کرنے ہماری جو ذمہ میں سے عام ذمہ واری فلاج فورت اللہ تبارک تعالیٰ کے احسان ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاوت کے ذریعے اللہ نے سمت کو مت بنایا منظم فرمایا پھر اللہ نے ان کی میر کی برکت سے طاقت عطا فرمائی یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے پردہ نہیں فرمایا تھا کہ عرب سے عرب پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو عمر فاروق حضی اللہ علیہ کی خلافت بائیس لاکھ رواں بندی اور اس وقت کی سپر پاور ہے ساری دنیا کے آگے سب ہے ساری دنیا ان کی آن کو دیکھ کر چل رہی اور ساری دنیا پر غالب غالبائے ہوئے ہیں لیکن آئے غالب آنے کے نتیجے میں ہم نے کیا, کیا, کیا ہے یعنی ساری حضوص اللہ جو ساری زندگی کے جتنے جہاد ہیں کئی سارے زندگی کی جدوجہد میں ایک ہزار اور کئی تیس کے آدمی قریب آدمی مرے ہوئے ہیں جس میں سے سات سو کفار ہیں اور تین سو مسلمان سدھا ہوں کیونکہ اکثر جنگل میں کاپت چڑھ کر, کر آئے ہیں اور آپ لڑے ہیں اور تھوڑے وسائل ساتھ میں فتح پانی آپ کی پیشکدمی دو جگہوں پر ہے فقط ایک پیشکدمی آپ کی فتح مکہ کی ہے اور ایک پیشکدمی آپ کی وز و تبوک کیا فتح مکئی کی پیشانی میں تو آپ گئے ہیں اتنا بڑا مرکز آپ نے فتح کیا ہے کل چودہ آدمی اس میں مارے گئے ہیں آپ کی تبدیلی جنگ ایسی ہوئی ہے کیسے لجپور کیسے خفیہ چلایا ہے کہ مکہ مکربوں والوں کو اتنا تک نہیں ہوئی ایسے وقت میں پہنچایا ہے کہ ساری مکہ کی بازی کو رات کو گہرے میں ڈال کر چاروں طرف لشکر کو پڑاو کرا کے چاروں طرف ہر ایک آدمی سے کہا ہر ایک آدمی اپنا چولہا جلائے تاکہ مکہ والوں کو پتہ چلے کہ بہت زیادہ تعداد ہے میں جب اس نے جا کر دیکھا کہ ساری مکہ کی بازی گہرے میں ہے چاروں طرف آگ جل رہی ہے اور اتنے آدمی اس آگ سے ایک آگ پر ایک چولہے پر دس آدمی انہوں نے نارا لگاؤ کہ جتنے آدمی گہرے میں آئے بس ان کو وہ بخش کر کے ہتھیار ڈلوا دی یہ آپ کی پیش قدمی ہے کہ ماہر جلنے وہ ہوتا ہے جو اپنے اور دشمن کے کم سے کم وسائل کے استعمال سے زیادہ زیادہ نتائج حاصل کریں اپنے وسائل بھی کم سے کم لگیں اور دشمن کے وسائل بھی کم سے کم لگیں تاکہ وہ محفوظ معاف ہو جائے پورے کو فتح کیا ہے ایک طرف سے آپ داخل ہوئے اس طرف سے جب عبد اللہ شریف دروازہ کہتے ہیں با... اس کو کہتے ہیں باب الفتح اور ایک طرف سے تا... آپ نے خالد العادم کو داخل کیا اور دو اطراف سے دو اور جنگلوں کو داخل کرایا جس طرف سے خالد داخل, داخل ہوئے اس طرف سے نوجوانوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی اس انہوں نے پہلا وار کیا چود آدمیوں جی کو گرایا بس کوئی گراگر نہیں بڑھ سکتی کل چود آدمی جی گائے ہوئے ہیں مکہ فتح اہ کال کی پیش قدمی تبو کی طرف ہے تبو کی آپ کو اطلاع ملی کہ رومی ہم حملہ کر رہے ہیں اور یہ تو بڑی مردم قوت تھی اور بہت بڑی تعداد فوج اور بہت زیادہ اسلحہ اور بہت زیادہ وسائل ان سے لڑنا بہت مشکل تھا اور لڑائی کی نوبت آ جاتی بہت مشکل پیش آتی پھر آپ نے اپنی ترتیب جنگ کو اور اپنی خدا بصیرت کو استعمال فرمایا اپنے لشکروں کو چلا کر سہرا میں سبوک کے چشمے کے پار کر کے اور اپڑا اٹھان دیا پیچھے پانی کی سپلائی لائن قریب ترین اور خوراک کے وسائل اور خوراک کی سپلائی لائن قریب ترین اور کے لیے لگو تک سہرا اتنا لمبا چھوڑ دیا کہ اس میں آ کر اپنی سپلائی لائن پانی کے کرے اپنی سپلائی لائن جو ہے تو کھانے پینے کی کرے اور وسائل کی کرے تو اس کے پاس نہیں نہیں رومیوں کا لگا, لگا, لگا کہ ان کا پڑا کھلان جگہ پر ہے ان کو اندازہ ہوا کہ لڑنے کے لات ہی نہیں رہے وہ میدان میں آ ہی نہیں سکے تو رومیوں کی اتنی ملزم حکومت کے خلاف اتنا بڑا کا اثر کیا آپ نے اور وہ بغیر لڑے بغیر کسی وسائل کے ظاہر ہوئے میں اپنی خدا بصیرت نبوت والی بصیرت اور فلاداد حکمت عملی اپنی جنگ کی اس پر فتح کی ہے یہ دو آپ کے ایڈوانسز ہیں باقی اب باقی کسی جنگیں ہیں وہ مدافعت میں لگیں گی بدر ہے تو اسی میل مکم منورہ سے ہوئی ہے دو سو بیس میل جو ہے تو مکم کرم سے اور اسی میل جو ہے مدینہ مورہ خرد عہد ہے تو تین میل مدینہ منورہ سے ہے خرد کہ تو پانچ میل مدینہ منورہ کے پاس ہے وہ ایوں دفعہ کفار ہی چڑائی کر کے آئے ہیں. سبحان اللہ. ایک ہزار آ... جانے لگی ہیں اور ایسا عالمی انقلاب برپا ہوا ہے کہ پورا جزیرہ نمایا عرب پر اسلام کی حکومت قائم ہوئی ہے نور فاروقی میں بائیس لاکھ نو ادیل نور عثمان میں ساٹھ لاکھ نو ابیل ادب امیر ابابیہ بیندور میں ستر لاکھ تک ہیں اور آزاد رشید کا اسی لاکھ مربیر کا اتنی بڑی حکومت ہے آج کب کہ جس وقت کے ہمارا سوال ہمارا زوال کب ہوا مسلمان کا زوال اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو ایمان اور دین کا سوال نہ ہو پہلے ایمان اور دین کا زوال ہوتا ہے پھر دنیا کا زوال ہوتا ہے کبھی نہیں ہوا ہے کہ دنیا کا زوال اس کا ہوا ہو اس کے نتیجے میں اس کے دین اور ایمان کو نقصان پہنچایے کبھی نہیں ہو. پوری تاریخ کو دیکھنا پہلے اس کے ایمان اس کے دین میں زوال آتا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالی کی مدد سے ہٹتی ہے اس کا آپس کا احتیاط پارا پارا ہوتا ہے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں دین کے نکل جانے کی وجہ سے زندگیوں میں سے دین کے نکل جانے کی وجہ سے آمال کے خراب ہو جانے کی وجہ سے ایمان کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے اور کے نتیجے میں پھر دنیا کا زوال دیا جاتا ہے بعض کا سیاسی لوگ آ کر کے اسلام خطرے میں اسلام تو کبھی خطرے میں ہوا ہی نہیں ہے وہ تو نظریہ ہے نظریہ جو کہ کمزور ہو غیر منطقی ہو برحق نہ ہو باطل ہو اس کو تو آپ جتنا مضبوط کریں وہ مضبوط ہے ہی نہیں ہے ہی کمزور ہے اور جو چیز بر حق ہو وہ منطقی ہو برحق چیز منطقی ہوتی ہے ریشنل ہوتی ہے لاجیکل ہوتی ہے हैं? جو چیز برحق ہو اس کو تو کبھی خطرہ ہے ہی نہیں ہے اس لیے خطرہ جو ہے وہ مسلمان کو خطرہ ہے اس کو خطرہ نہیں ہے خطرہ تجھے مجھے ہے اور آپ خطرے میں ہو سکتے ہیں اسلام کو خطرہ نہیں ہے میرے بھائی جس بار کے ساتویں سدی اجلی میں تاطاروں نے جلگار کر کے بغداد کو الٹا ہے اور دنیا اسلام تین سینٹھ بجائی ہے اور اتنا کچھ تو خون کیا ہے کہ کہاز چلتا ہے دہلی جہاز وہ خون کا پیر آ ہے تو جب کتابیں اس میں گرائی ہیں مسلمانوں کی تو ان کتابوں سے وہ چیری کا پیر آ سکتا اتنا جب کچھ تو خون ہوا ہے اور مسلمانوں کے لکھ کر شخص کھا گئے فوجے دم دبا کر بھاگ گئی اور سب کی کا شکست ہو گئی مسلمان اور امام مشائف نے کام کیا اور تاطاری کام کرتے کرتے پچاس سال میں مسلمان کیے ان کو پروفیسر ہٹی نے کا لکھا ہے پروفیسر پی کے ہٹی کی تاریخ ہے مسلمانوں کی تاریخ ہے اس کی لکھی اس پہ اسے پیراگراف لکھا پورا اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس موقع پر مسلمانوں نے اسلام کو نہیں بچایا اسلام نے مسلمانوں کو بچایا ہے ان کے لشکر تو شکست کھا گئے لیکن ان کے علماء اور مشائق نے پچاس سال تاریوں پر نہیں گزرے تھے کہ ان کو دائرہ اسلام میں داخل کر دیا اور دائرہ اسلام میں داخل کر کے اسلام کا خادم بنا دیا تو اسے لکھا آگے اس کو جملہ ہے تاریخی کہ اس مومنٹ مسلم ہے سیب اسلام راد ال اسلام ہے سیب مسلم ان تاداروں کو اس ہلکا بو کو اسلام کیا مسلمانوں نے علماء نے تو وہی جو کہ مسلمانوں کے خاتمے کے لیے آگے بڑھے تھے مسلمانوں کے محافظ بن گئے خود خود, خود، محافظ، مسلمان ہو کر اسلام کے محافظ بنے یہاں یہ یعنی اقبال کے شعر ہے تو ہے خبر یہاں قطار کے پسانے سے پاسماں مل گئے کابے کو سنم خانے سے بول رہا ہوں ایمان کی ضرورت نہیں فرمائی ان کو بول رہا ہے تو عید کی ضرورت نہیں فرمائی اور ان کو اللہ تبارک علیہ اسلام کا کھاد بنایا ہماری روایت آئی ہے کہ میں کو منگائی رکھوں کہ تم نہیں کرو گے تو اللہ تبارک والا مدد کر دوسری قوم کو لے آئے اللہ تعالیوں کو آگے لے آیا جو واشری کو فارس ہے اسلام قبول کی انہوں نے ایسے جوش و خروش کے ساتھ قبول کیا کہ اس کے جھنڈے کو اٹھا کر ساری دنیا میں چلایا اور جس وقت کے طاقت کا توازن الٹا ہمارے ہاتھ سے کافر گاٹ میں گیا جس وقت طاقت کا توازن کافر گاٹ میں گیا اور اس کا اصلیہ, اصلیہ بنا اس کی ٹوپ بنی اس کا ٹینک بنا آپسی نسل سے یاد کیا کافر میں جب اس کے گاٹ میں آپسی نسل آیا تو اس قدمی کر کے لاکھوں ان کو قتل کر کے اس پاکستان ہندوستان کے علاقے کو ہے آپ لوگ تو ٹی پر اور کمپیوٹر پر انگلیاں مار مار کے آنکھیں بند کر کے اور جو آواز کھوئے ہوئے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو جن کا تاریخ اتنا مطالعہ بھی نہیں ہے کہ تمہیں پتہ چلے کہ زمین پر کیا حالات گزرے ہیں جو ٹی کی تعلیم جہاں کی کیا شخصیت بنے گی ایم بی اے ایم پی سے ایم بی ایم پی کا تو میں آپ کو خلاصہ بتا دوں کیا ایڈمنسٹریشن کیسے کرنی ہے ہاؤ ٹو ڈالچ دی پیپل لوگوں کو دھوکہ دے کر لوگوں کو چکر میں ڈال کر اپنے انتظامی مور کو کیسے کامیاب کرنا اس کا سارے کا خلاصہ یہ ہے جبکہ ہمارے یہاں بنیاد یہ کیسے انسانوں کی خدمت کر کے اللہ کو رازمی کر کے انسانوں کے خدمت کر کے ان کو ان کو خوش کر کے آپ اپنے نظام کو چلائیں گے کیوں بھائی میں میڈیکل پروفیشن میں میرے کوئی ہو گئے آ, تقریباً چالیس سال ہو گئے میرے دیکھتے دیکھتے یہ میڈیکل ایڈوینٹائزر جو پہلے آ کر اپنی دوائی کا صرف سیمپل دیتے تھے اس کو مریض پر ٹرائی کریں اور آپ کو یہ مفید ثابت ہوگی اس کو بناپ استعمال کرائیں اور اپنا لٹریچر دیتے تھے اور اپنی دوائی کو یاد رکھنے کے لیے اپنا پیٹ پیڈے آپ نسخہ لکھا کریں اور اس پر دوائی کا نام آتا تھا آج ہوئی ہوئی میڈیکل ریپ آ کر ڈاکٹر کے ساتھ بارگیننگ کرتا ہے اس پر رشوت کے ایک لاکھ دو لاکھ گاڑی فریج یہ چیزیں اس کو دیتا ہے اور وہ سارا پیسہ دوائی کی قیمت پر ڈالا جاتا ہے وہ غریب مریض جو بکری بھینس گائے بیچ کر آیا ہوا ہے اس کی جیب سے نکالا جاتا ہے یہ تو وہ تربیت کاروبار کی جو کافر نے تجھے دی ہے اور اسلامی تجارت کے جس نے بنیادوں کو ختم کیا اور جس کو تو بزنس بزنس ایڈمنسٹریشن کی شکل میں پڑ کر تو سمجھ رہا کہ میں نے بہت دنش بری دیکھ یہاں ہمارا اعتقاد ہوا ایک آدمی احتکاس کی احتکاب کے بارے میں جاتے ہوئے گا جی میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں میں نے کیا مسئلہ سے کہا جی مجھے ایک کمپنی میں کمپنی کا ایک ملٹی نیشنل کمپنی کا دوائیوں کا نمائندہ ہوں میڈیکل نمائندہ ہوں مجھے دس لاکھ کی دوائی دیتے ہیں سات دس لاکھ روپے دیتے ہیں وہ دس لاکھ روپے میں نے ڈاکٹروں پر تقسیم کرنا ہو اور یہ دس لاکھ پر دعائی کی قیمت بٹالے جاتے ہیں مریض کے لیے جاتے ہیں یہ دل کا بزنس ایڈمنسٹریشن ہے کہ اگر میں استحصال غریب ترین آدمی کا ہوں آخر میں استحصال استحصال اور ایکسپائٹریشن وہ محتاج ترین آدمی کی وہ مزدور کی ہو وہ مریض کی وہ کسان کی وہ استحصال وہ غریب آدمی کا ہو یہ تنقی بنیادیں امریکہ میں کروڑوں ایڈین کو قتل کر کے ان امریکیوں نے انتظار دیا ہے جس کی تاریخ کو ناپید کر دیا گیا آسٹریلیا کی لاکھوں مقامی آبادی کو قتل کر کے انہوں نے انتظار لیا ہمارے اور آپ کے آباؤ و اجداد میں لاکھوں قتل کر کے بڑے تجین کو دیا اور لاکھوں کو قتل کر کے انہوں نے افریقہ کو دیا ہے افریقہ ہے میرا ہمارے سلسلے سے ایک شاخ افریقہ میں ہے اور میرا جانا آنا ہوتا ہے تو افریقی یہ ساؤتھ افریقہ کے لوگ جو ہیں یہ مسلمانوں سے بڑی محبت کرتے ہیں کیونکہ نرسن منڈیلا کی کذافی نے کافی مدد کی ہے آخر میں آزادی کے عجد و جہاز میں اختلاع دے کر اور اس کو پیسے اور اخلاق دے کر کافی مدد کی اس سے بڑی بڑی قدر کرتے ہیں میں کیا ہوتا میں نے کہا کہ جو فریڈم فائٹر تھے وہ لیڈر کے جو تھے ان سے مجھے ملا ان تو آگ بڑی محبت سے ملتے تھے تو اس میں سے ایک آدمی نے بڑا عجیب جملہ اس نے کہا اس نے کہا کہ وائٹ مین کیم ٹو اوور کنٹری ہی گیو بائبل این او ہینڈ اوور آئی ٹو کلوز اوور آئی کہتے آئی دی بائبل واجن اوور ہینڈ دیڈ واجن دے ہینڈ کیونکہ سفید آدمی آیا اس نے ہمارے ہاتھ میں نیل پکڑوائی اور ہمیں کہا کہ آنکھیں بند کرو ایسے ہم نے آنکھیں بند کری جب ہم نے آنکھیں, آنکھیں کھولی تو انجین ہمارے ہاتھ میں تھی ہماری زمینری کے ہاتھ میں سارے وسائل قبضہ کر, کر لیا ہمیں غلام بنا دیا سب چیزوں پر یہ کام تو اسے کہہ رہے ہے کہ انہوں نے ہمیں جبری عیسائی بنایا ہوئے وی آر ناٹ کریڈ ارشچن بائی فورس ہمیں عیسائی جبری بنائے ہوئے ہیں تو خیر میں نے سے کہا کہ سو فیصد ساؤتھ افریقہ کے کالوں کو انہوں نے بنا لیا تھا عیسائی ہنڈریڈ پرسینٹ اب دو فیصد جو مسلمان ہیں کون سے مسلمان ہیں انہوں نے ملیشیا انڈونیشیا کے مجاہدین کو جو قبضہ کیا ہے تو ان کے مجاہدین کو گرفتار کر کے ساؤتھ افریقہ میں قید کیا ہے اور ان سے بگار اور جبری بگار ان سے لیتے رہے ہیں وہ تو تھے مجاہدین تھے نماز پڑھنے جیسے ابھی بھی کیپ ٹاؤن میں ایک پر مسجد ہے خوفیہ جگہ پر ہے کہ یہ مجاہدین سارا دن کی مزدوریاں کر کے رات کو جا کر پھر اشاق کی اور فجر کی نماز ادا اور دو اور افر مغرب قزا پڑتے تھے جو نماز پڑھنے تو یہ دو فیصد جو مسلمان ہیں ایک یہ نسل ہے جو کیپ ٹاؤن کے علاقے میں اور دوسری اس کورس پر جو نسل ہے تو کلیس کہتے ہیں کلس جو ہے یہ ہندوستان سے لے گئے کو بطور مزدور کے جب ان کی آگے نسلیں انہوں نے کہا کہ اب اپنا کام کرو ہم کیا کریں تو مسلمان نہیں سکتے وہ ان کو کلی ہی کہتے ہیں کلی ہی بھی یہ نہیں مطلب ہے کہ ایک مسلمان کا نام ہے وہاں اور ایک اعزاز کا لفظ ہے بعض کلی مزدور کو کہتے ہیں کلی ہی ان کو کہتے ہیں اور ایک ایک چپتا ہوں ایسا ہوا کہ ڈچوں نے مقابلہ کر کے انگریزوں سے لے لیا وطن لے لیا انہوں نے کہا کہ مجاہدین تو بڑے جمجو ہیں لڑاکا ہے ان کے ساتھ اگر مذاکرات کرو ہمارے لیے لڑیں تو ہم پھر ملک لے سکتے ہیں ان کے ساتھ جب مذاکرات ہوئے ہے تو انہوں نے اپنی مسجد آزادی کے ان مطالبہ کیا کہ اگر میں مذہبی آزادی دیتے ہو تو ہم تمہارے لیے لڑتے ہیں اور باقی لڑیں اور پھر انہوں نے ڈچوں کی حکومت کے اقتدار کا خاتمہ کر کے واپس ان کو اقتدار دلایا کہ دو فیصد مسلمان ہو رہے ہیں جو یہاں آباد ہوئے ہیں کہ یہ منڈیلا کے لیڈروں سے میں نے کہا کہ جو فریڈم فائٹر دیتے ہیں میں نے کہا دیکھے باوجود کہ سو فیصد آپ کو عیسائی بنا دیا لیکن پھر بھی آپ ان کے خلاف لڑے اور آپ نے آزادی حاصل کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے آپ کو عیسائی بنایا تھا بھائی نہیں بنایا تھا کالا کالا تھا سفید سفید تھا سفید ہوٹل میں کالا نہیں جا سکتا تھا بس میں نہیں بیٹھ سکتا تھا پارک میں اور کسی جگہ کسی شہرگاہ گاہ میں کالا نہیں جا سکتا تھا آپ کو عیسائی تو بنایا تھا بھائی نہیں بنایا تھا اور مسلمانوں کا تو کمال یہ ہے کسوائے نمایا عرب کے ہے جس میں موجودہ سعودی عرب کا علاقہ ہے موجودہ فلسطین ہے یعنی اور موجودہ شام کا علاقہ ہے باقی لوگ عرب نہیں عرب عربی سپیکنگ نہیں تھے الجزائر، ٹیونس مراکش اور یہ ممالک یہ عربی سپیکنگ نہیں ہے ان کو مسلمانوں نے فتح کیا ہے اور فتح کرنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ ایسی بھائی کی زندگی گزاری ہے کہ انہوں نے اپنی زبانوں کو چھوڑ کر ان کی زبان کو خیال کیا ہے اپنے لباس کو چھوڑ کر اپنی تہذیب ثقافت اپنے دین اپنی زبان سب چیزوں کو انہوں نے بدلا ہے اس لیے صابع اکرام کے قدم جہاں پر گئے ہیں تو اس علاقے کی زبان تک کو بدلا ہے اتنی کشش تھی ان کی زندگی اتنی معیاری زندگی تھی اور اتنی لوگوں کو ان کی طرف کشش ہوتی تھی آج مسلمان بے اس بات سے غافل ہے یہ کافر کے پیچھے چلنے پر فخر کر رہا ہے اور وہ اس کو جو ہے تو بیوقوقیوں کو بدلا کر کے آپس میں لڑا کر اس کے سارے وسائل پر قبضہ کر کے چھین رہا ہے میرے سلمان افغانستان نے گیا تھا کافی طویل سفر کیا تھا عرض کو لمحہ وغیرہ سے باتیں کی تو ان سے میں نے کہا کہ ابھی تو روس نکل گیا ہے امن و امان قائم کر کے آپس میں صلح صفائی کر لو تاکہ دشمن آپ کے ملک سے نکلے پورے سروے میں جو میرے سامنے بات آئی وہ یہ بات آئی کہ نہ ان میں ماتی ہے نہ ان میں صبر ہے نہ ان میں برداشت ہے میں یہاں پر آیا تو ہمارے گریل نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے یہ سمپالنے کی بات میں وہ کر رہا ہوں میں نے کہا ان شاء اللہ یہ پچیس سال اور لڑیں گے کیا وہ کیا کہتے ہو تو پچیس سال سے میں لڑیں گے کہ ان کے اندر برداشت معافی اور خبر نہیں ہے تین باتیں نہیں ہیں ان کے اندر تو اس بات کو پندرہ سال تو ہو گئے ہیں دس سال اور باقی کہ کافر کے ساتھ مل کر اس سے پیسے لے کر اپنے بھائی کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہے کافر کے موادار کی نگہداشت کرنے کو تیار ہے کافر کے طریقوں کو اختیار کرنے اس کے در زندگی کو لینے کے لیے تیار ہے کیا کچھ اپنے ماضی کا مطالعہ کریں کچھ اپنی عظیم دانشوری کی کتاب جس نے کہ اس وقت کے اربوں کو تو حیرت میں ڈالا ہی ہے موجودہ کے طور پر آج کی سائنس کو جس قرآن نے حیرت میں ڈالا ہے وہ قرآن جس کا آج کی سائنس کو چکرایا ہے اس پہ حیرت میں ڈالا ہے کون سلون کی طرف سے مائیں کوئی ایسی ایسی کنکریٹ چیز دے رہا ایسی کنکریٹ چیز دے رہا انسان کو اتنی سالر اور اتنی مضبوط جو کہ ذات ذلجلال کے ساتھ توحید کا تعلق ہے جو انسان کو ناقابل تسویر بناتا ہے جس انسان کا الت رہی قدرتوں پر قوتوں پر اور بڑائی اور پبریائی پر یقین آ جائے تو اس کسان نے تو پخلو کے خدا گال قسم کا بنتی ہے اور اعمال کو دے رہا ہے اس طرح زندگی کو دے رہا ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے اس کو کامیاب کرا کے اپنے لوگوں کو کامیاب کرا کے تو مجھے دکھایا ہوا ہے لیکن اس کو پڑھنا اس کو سمجھنا اس کو عمل میں لانا یہ چیز تو محنت کیا ہے اس کا بغیر تو نتاج حاصل نہیں ہو سکتا اللہ تو بات اللہ غور و فکر کہ عمل کی تو فیقرمائی